ولایت دے حوالے ایک چھوٹی بات اللہ تعالی دے قرآن, پیش کر چھوڑا. قرآن مجید فرخان علی کل کتاب ہر کھول کے بیان کرتا ہے. الگ مسئلہ ہے الگ داستان ہے کہ ایک گل تک کسی عقل دی رسائی ہو جائے دوسرے جائے نہ ہو سو. قرآن مجید فی ذاتی ہی کہ گل کھولے نہ واضح نہ کرے ایسا نہیں ولایت کے حوالے کے نال اللہ تعالی <دق> کے قران میں ایک بار بیان کی تھی ولی بندہ کدوں ہے اے بالکل دو لفظ اس میں گل سمجھانی ہے قران میں اور پھر مقام, مقام بلایا جس وقت جس حاصل ہو اس مقام بندے نو اللہ تعالی عظمت شان کیڑی نصیب فرما ہے اے دیکھو گل یہ میں قرآن تارے سامنے بالکل بھول کے واضح کر کے پڑھنے لگی ہوں <تصفح> الحمد للہ سان فخر ہے مان ہے ناز ہے اگر اے لفظ بولا تو بے جا نہیں بڑی کہ بڑیائی بڑی بڑی بڑی ہے کہ ساڈے بزرگا نے مضبوط دتا ہے سا مگی جا کے خاص کا خاص ہے جنابری توجہ فرماؤ گے اللہ رب العالمین جلہ مجد کریم قرآن مجید فرخان حمید اندر موسیٰ قلیم اللہ علیہ الصلاة والتسلیم اور خضر علیہ الصلاة والسلام دا واقعہ بیان فرمایا ہے تُسا علماء دے کل سندے ایران دے, ران دے, ران دے حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام اللہ تعالی نے فرمایا انہیں ساڑھا ایک بند ہے وہ اس قابل ہیں کہ انہوں نے عالم علاقات کی توجہ نہ لگا لسنو انتہائی اہم اور نئی بات ہے وہ اس قابل ہیں کہ انہوں نے عالم علاقات کی تیجاوے سرکار اپنے خلیفہ <خص> خاص حضرت شمو دیکھو مچھلی بھی ہے راستے بھوک محسوس ہوئے گیانا دلاول کر اللہ تعالی پرانی مجید فرماندہ ہے قَالَ لا حتى مجمع دو دریا اکٹھے ہوں ہویا حضرت قلیم اللہ تھوڑا ہے نتیجے نتیجے تک انتظار کرنا گا مگر گل روح ہو جس جریا اکٹھے ہوں سن موسا اللہ علیہ ہلے سلاخو تسلیم پہنچے آپ لیٹ گیٹ کچھ آپ نے تھکاوٹ محسوس ہوا اللہ کلیم تو آپ گئے وہ جگہ جتھے دو میں خاص مقصد تحت اس گل ات زور پا رہا دریائے اس جگہ تیا ہوا مچھلی پھر پانی دا قطرہ لگے کم از کم او ہوا فضا او ماحول جھے دو دریائے کٹھے ہو رہے اس بان تچھلی خالی نہیں ہو میں اور قرآن مچھلی جریاو موسا کلیم اللہ سلا تو تسلیم آپ نے سفر شروع فرما دا جا سفر تے آپ نے اپنے خادم نو فرمایا قال سفر پیش لما تھکاوٹ محسوس پی کرنے کال آر اوئینا دسنا بھول گیا گل سا کہ جنابری ارام فرما رہے سنو دو میں نتیجے تیار دے اندر یا پانی کا کترا لگ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں دور گئی تلاش واسطے اللہ سانو بھیجیا سی تھانا فلانی تے ملاقات ہو سی فلانی تے ہو ٹکانا متاژن منتخب نہیں اللہ یہی دسیا گیا کہ تسا علامت کے نشانی نال پچھاننا میرے بندے نسبی میں مہن بس جملے سے آ گیا اس نال وی اللہ کے بلی کی نشانی ہو سکتی ہے جس ہوا فضا اللہ ہوا فضا درد تاثیر ہوں برکت آتی ہے کمال آتا ہے کہ اگر مردہ بھی تر جائے اللہ زندگی اتا فرما میں گل تھوڑا جہ کھولنا ہے اس بعد میں دوسرے موت پاسے چلا گا میری گل سمجھ رہا ہو نا ہو سکتا کچھ جذباتی جملے ہو گیا میں دوبارہ پھر ٹھہر کے کا ماں کنا نب نب نب نب نب فرت آ سارے ہی ماں کا یہی او جا سی جہیں تلاش سے چسا نکلے ہاں توجہ جیسی تلاش سے چسا نکلے ہاں رب نے فرمایا سی نشانی نال پشان نہ ہے بھی میرا بندہ نشانی نال پشان ہے نشانی نال پشان نہ ہے ہون مچھلی, مچھلی, مچھلی دو کرنی ہیں بالکل مختصر دیا کہ مچھلی کس زندہ ہوئی جس تھان ہوئی اوی اللہ اتے کیا مچھلی تھان جتو جتے دو بولو جنو دریا تھے مچھلی جی علامت <سحن> ہے, <اتھے بلائت سحن> ہے, ہے؟, ہے بولو اتے کیا <سحن> ہے ہن جان دو دریاوا کا مجمع الباہر ہے جنا دو دریاواں کا اکر اتر ہوا کھڑا ہے دنیا اندر ظاہری شکل ہے سن پر سوفیا ایک رام نے جہے روحانی انداز تفصیلات بیان کرتے ہیں روحل مانی ورگے انہوں نے اتے نقتا بیان کی ہے کہ رب نے اشارہ دیا ہے رب نے دسے یہ گل سمجھائی وہ ہزر رب دلی کتنے ملے ج دریا اکٹھے ہاں اتو یہ گل سمجھ آئی اللہ کتنے ہوگا جریا اکٹھے ہو گے ایک شریعت دا دریا دوسرا ترین دا دریا میں <departed> قرآن قرآن مجید پڑھ کے تبصرہ کر لوا دریا جتھے اکٹھے ہوئے مچھلی کا جنہ ہونا سی آجا دا، فت رب دے بندے نو پا لیا تے لب لیا کیڑی جا دے جتے دریا جاتے دوہری ظاہری سن اشارہ کس گل کی طرف ہے کہ ولایت کا چشمہ اتے فٹ د جب دو دریا اکٹھے ہوتے ایک شریعت دا دوسرا دا دونیا یاد رکھ لریت کا دریا فٹ د کتاب اور طریقت دا دریا کدے کتاب نہیں لبا رب کے فقی کی نواہ تکبیر نارا سال نا تحقی نائے بولو سبحان موڈے کاجی دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بڑی وڈی گل ہے توجہ ہے نا ذرا بولو سبحان اللہ. توجہ، بلایت دی نشانی کیا؟ کہ کپڑے لا دینا علامت نہیں کپڑے ولات دی علامت نہیں پھوکے مار کے نو شفا دے دینا ولات دی علامت نہیں اگر ولی پچھان نہ کول را محمد والا ہے یا نہیں؟ اللہ دی کی قسم ہے وہ جل را محمد والا نہ ہو زمانے دا جوکی براہ بنتی ہو سکتا ہے اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا کب گا ہوگا جنوں ویخ خدا یاد آئے وہ جن کے کردار کے نام محمد کا کردار یاد آ رہا جو ہے نا یہ شریت ویکے گا سمندر ہائے ہائے ہائے جے طریقت ویکے گا تو پھر طریقت دا دریا ٹھاٹا مارا ہوئے گا شریعت کنو آدھے دے شہر نبی شریعت نبی ادا دے مطابق, مطابق کر لینا تریقت کنو اندر دا حال بھی محمد میری گل سمجھ رہا ہو نا میاں مہر علی تاجدار ورگا سید اسماعیل شاہ ساہے بخاری ورگا یہ تے بولنا بڑی ہووے بابا بھلے شاہ ورگا دل ہو وے. مسلے بیٹھ کے لوگ نبی ہو مسلح ہوئے دی اللہ اللہ دی آباد اٹھ کے ارشد ٹکرا یہ ہے اے بلایت دی نشانی اور پھر ہمرا نتیجہ انجام کیا ہے کتنے دو دریائے اکٹھے ہوئے ولایت پھٹی ولایت نکلی اور اسی تے جا کے مچھلی زندہ ہوئی کھی ہوئی پکی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی رب نے زندہ کر کے دسے دنیا لو یاد رکھے جے ولی بنتا ہے جتوں دو دریا اکٹھے ہو جان پھر شان کی ملتی ہے پھر مقام کی ملتا ہے پھر عزت کی ملتی ہے وہ مل مل جس تھان <تصفح> سے اللہ کا ولی ہو اس ماحول کے اندر ہوا فضا سدا اندر جس اللہ دا بڑی چھو لے لس کر لو اندی اندر بھی اینا کمال آ جاندہ ہے کہ وہ بھی موت ندل ہے جدے آپنو یار کی خاتر مارا ہونا موت مارے موت آ انہ نو مکان واسطے نہیں ان لبا بوسا ہاں نو ایک گھر تو دوسرے گھر والیل کر لاما اقبال نے اپنے شیرا چرمایا نا موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام فرمایا نے زندگی دا اختتام سمجھ لیا نا موت نیلے سونے جس گھڑی محبوب کا روخی ہے قسم خدا کر کے آنا جرا لہ دبلی ہوں زندگی اپنے مکھلے تو نقاب ہٹا کے چہرے کا ہے کرا دکھا ہے وہ دی ابتدا ہو میرا یہ جملہ اور نہیں آئی لاض اگ ہاں. دوستو بڑے بندے بندے اعلی حضرت شخصیت, شخصیت کیا سن. کس درجے کی ضرورت آپانے کا ماحول نقشہ پیش کرنا اگلی گل آسانی دیکھو نہ اہمیت واضح ہو جائے مگر نہ اہمیت واضح نہ ہو سکے ادھر دیکھو ایک چھوٹی جی بات جیمچ رکھو تاریخی ٹیپو سلطان علیہ الرحمن چمن کے تخت پہ جس دم شاہ گل کا تجمل تھا, تھا, تھا ہزاروں گل بھول بھولیں بھول تھی ایک شور تھا گل تھا کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی او پتاتا باغ بارورو جہاں باغی چاہ جہاں گل تھا او شیر غیرت دشمنی کی اک اک پا کے گل کرنا دنیا تو ڈر گیا مسلمان انگریزاں دے محکوم اور غلام بنے مگر دل چھوک جائے مٹ جائے مک جائے یہ نہیں سی او اندر جاندن پھار کے رکھنے والے ہوں اون اندے اثرات مسلمان اٹھارہ سو دی آزاد شاید اس وقت داستان یاد ہیں جناک والا جن کے اپنے دل نو بہلانا نو کیا پتا شیر جانا چر کے نعرے مار دی روح عظمتہ اس مسلمان خلاف اپنے جدل تحریک جنگے آزادی کامیاب نہ ہو سکی گل نوجوان سنو میں بہت ہی تفصیل نہیں کرا بالکل مت سرجوے بول کے اگ چلا اس سوچ پہ گیا کہ قبضہ کرنا پر ان کا کیڑی شے اندر کھلوتی ہے کہ ود ود کے میدان نہ چاہتے کے کے توپ شیر دل دل بھی ٹہل جانا ایسا خوفنا لہذا برن کا ماحول بن جگلے کو محمد دا کلما چھڑنا سا وفادار یا جان دینی او چھال مار کے میدان چاہے لگتا اے جی موت دے پل پہ نہیں کھلوتا فلانے کلوتا ہے چڑھ کے رکھتا ہے موت تو سانو نہ ڈراؤ وہ سانو سامنے توپ نظر آتی ہے پر جدو گولا سینے چجد ہے سنو یار کا بکھرا نظر آتا ہے چڑکی آدھے چلے سڈے ایمان دی قیمت تو واقف ہی نہیں ساری جان دی قیمت تو واقف ہی نہیں ساری جان دی قیمت شور پورا ہو ساری جان دی قیمت نہیں ہے وہ دسو تی جان دی قیمت کیا ہے اگو جواب دے ناجا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بس یار ایک بار پھر بھی نگاہ پا کے ہنس کے اس وقت اگریز دسیا گیا دو پی گیا ایک مسلمان جدوا رکھ دے یار دا مخرا نظر دا ہے روح اس جسم کردار کردے دوسرا اپنے نبی نال پیار کردنی دئی تک تک تک تک تک مسلمان جسم تے خرید سکتے ہو مگر اُن کٹن جنو علامہ اقبال نے فرمایا سا سونے نہیں ذرا جدویے ادو بڑے بڑے ایمان بیچن تھے ہر شہ بیچن عزت خیرت مجبور ہو محمد کا غلام وہ کس! موت سے درتا نہیں ذرا روحے محمدی اس کے بدل سے نکال دو اجڑی روح ایمان در نبی عشق والی نبی پیار والی پی ہے اس نو کر دے واسطے مولوی تیار کیتے مولوی خریدے انہوں نے ون پونیاں بخواس کی تیا اور امت دا تعلق روح دا کا پیار دا محبت دا محبت توڑن دی جدوں کوشش کی تھی ان ضرورت تھی ایسے مرد دی ضرورت تھی ایسے شیر دی جا دلائل دے میدان دے اندر سمندر ہو اور خالی دلائل نہیں چاہیے محبت دے, محبت دے, محبت دے میدان سینے دی اندر، اس کے رسول ایسوں جدو گستاخیا کی فرمار ہوئی ہے بریلی کباب اٹھی ہے خبردار کل کے رجا ہو کباب کہ دو، خیر منائے کرے فرمایا خبردار اس سڈے نبی دے بارے زبان نہ کھولے احمد رضا کا قلم نہیں ہے اے تلوار ہے چہرے چلتا جائے گا ہر شہر کٹتا جائے گا, گا. نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ تو کے ہاں کے جو مسلا میں ماڑی موٹی جن سر لانی وارا تھوڑا جہ جوڑ توڑ مضبوط کر لوا تو ہے ذرا بولو سبحان اگلے میدان چترے علم دا زور لے کے فتنا اٹھیا خورانو حیس کے غلط دا نہ خوران حدیث دے. خوران حدیس کے نام دسل روح تو مسلمانوں دے دلان و خالی کرنے دی کوشش کی جا رہی ہے قدم خدا کر کے آنا قلم کے اندر وہ زور ہے شیرا در پیار ہے وہ جہاں پڑھنا جانا ہے اندر دل دردرشک مستفا بس وقت جس وقت, जैस وقت जैस وصفقت जैस وصفقت राप اس مرد نو پیدا کر سنانا رب نے اس مرد پیدا وہ جس نے تعلق بچایا انہیں جانا انہیں مارا ذرا بولو نہ رب العالمین جلام مجدہ ہلکریم نے کیا ہی لم نسی فرمایا جسلا چلیا ہے یورپ نے سائنسدان والوں یورپ کے سائنسدان نے آخیا ہے کہ آ جڑی زمین حرکت کرتی ہے پرانے نے بک کہ جنابے والا آسمان حرکت کرتا ہے نہ آسمان بھی حرکت نہیں کرتا زمین حرکت کرتی ہے جدید سائنسدان نے آخر ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے آپ نے فرمانا سن قرآن حدیث نہیں چاہیے سنولی دلیل چاہیے آلہ حضرت نے قلم اٹھایا وہ کلم چلے ادھر ال حمرت رحمت اللہ آپ سرکار جدو جنابے والا کچھ لکھتے نے دو دعت پہ ایک سیاہی ہے دوسری دبا اندر زعفران کھلیا ہوا سونے پیرے ایک دوات کیوں نہیں دو دبا کیوں آپ فرما جہی دعت آم سیائی والی ہے اس دے اندر قلم ڈبو ڈبو کے شریعت دے پتوے لکھنا او جڑا جافران والا قلم ہے جتوں احمد رضا دے دل دے اندر پیار ٹھاٹا مارتا ہے نبی جات لکھنی آتی ہے دے اندر قلم نہیں مارتا اگر میں ما لکھنا وا تو سافران والی سیائی لکھنا یہ درویخ گھر سنے گا ٹھر جائے گا ترا سیرا سیرا دل آخے گا کہ اکل والا انج خ... کی گل نہیں کر سکتا اگر اجنی گل کرے گا یہ درویخ سجنا آپ نے فرمایا جی اقل کی گل دل... کرتے ہو جاب دیا گلفا Hmm! یاد وحت رکھ دیں وہ جڑے آشک آدھی کرد کیا اچھی آواز والا سبحان ہاں ادھر آلہ حضرت آپ سرکار کے پیار کی ایک ہونا چڑنا مطلب اچھی اللہ آپ نے ایک سوکھنا گل کی آپ فرما ن یارو کدے تبجو کرو کدے دہان کرو انجل لگتا ہے آج میں آسمان کپا کبا ہوں کپا ک آسمان کپا کپا لگ جائے کدھے نگاہ کرو درو پتہ لگ جائے گا آسمان ایج لگ جائے وجی میں کپا کپا ہوتا ہے جھکیا جھکیا لگ جائے خیر ہے انہوں کپا کنے کر دیتا ہے انہوں کپا کنے کر دیتا ہے انہوں جھکا کنے دیتا ہے آ فرما نے کہ ایک بار زمین تے آسمان کا مناظرہ ہوا ہویا. آسمان نے زمین نخرے نال آئے او تو میرا مقابلہ نہیں کر سکے اوہ میرے عرش بھی ہے جنت بھی میرے تے میرے اندر آئے نہیںمین ج آسمان جاب دسمان سن لائے ترے ترش ضرور آئے گا تر ارش کا باوا ہوئے گا پر محمد مستفا پیسے نہیں آئے گا گال سمجھ نہیں لگی نذرہ اوکھنا بولو سبحان اللہ او تیرے تھے عرش دا پاوا ہوے گا پر محمد دا پیر تیرے تے نہیں لگیا محمد کا پیر لگے میرے پے لگے آئے جدو یہ گل زمین نے آسمان کی آسمان کو برداشت نہیں ہوا ہو گیا یا پے تورے دنداں سے ادنڈوب گیا رش سے لمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی دیکھ کے رخ شاہ کو کہ شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا مطلب سمجھانا وا اگر اسی بات لوگ بولو سبحان اللہ آواز سونے نظرہ صرف مدی کے تالدار بلی چکی ہوئی سن ادھر لگی ہوئی سن ادھر جڑی ہوئی سن آ فرما نے آند آدم آدم کے موتی بڑے مشہور نے میرے علی ردی اللہ خدالہ لو آپ نے حضور دے دند شریف نوں عادن دے موتی آنا تشبیح دیتی ہے کہ سالے نبی دے دند دے لگنے نے جویں عادن دے موتیوں امید ہے پر آلہ حضرت نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا آپے دورے دندہ سے عادن دھوک گیا فرمایا آدن دے جیدو موتیانے آدن دے موتیانے جدو میرے نبی سرور سرکار دے لباں دے آب درے دندا تے آن والے پانی نو تکیا اے انہاں نے دندا نال مقابلہ کی کرنا سی جدو انہاں نے پانی نو تکیا اے او منہ چھپا کے دس گئے دیاں سرخیاں پاؤڈرا نو ویخ کے انہوں نے چمکیلے فرکیلے کپڑے ویخ کے اپنا دل دے پہ سب حسن مکن والا ہے چاس چڑیا گندر تو اس نبی کرشاب شریف آل آئے، پی لیا رب دی خیرت گوارا نہیں کرے تو بلا نوی نو جنگ تباد گا اگر دے جان انشاءاللہ اللہ اللہ حضرت آپان مدی شریف گدینے شریف گھنے شیر یہ بھی آد ہے دے اندر بھی آند ہے کہ پیرچ چنڈا چھپیا ہے آپ نے کلے نڈ کے چمیا ہے فرمایا وہ تیری تھان پیر تھا تھان احمد مزا دل متی شریف پہچے ن اس زمانے حضور دے بالکل سامنے جڑے بچو نے نہیں رہن دے بجو دئے بجو دا سلامت ہوتی ہے وہ قبر ہے علاقے ہر دے اندر بھی بیجو ہوں نے عرب دے اندر بھی بجو ہیں وہ جنہ نے جنابے والا نبی دے روزے اتے بھی بڑیاں کاروائیاں کیتیاں نے میری نبی علی, میرے نبی آئی سلادو سلام کی اما جی دی خبر سے بلڈوزر چلایا بجوانے اے نے آخیا ہے اے ماں دلہ مشرقا خبر ہے یار وہ جڑا نبی دی ماں بارے زبان کھولے ہوندی اپنی ماں کے کردار شکے اسم خدا دی میرے اما میرے نبی اما جی کا کردار چنچ دیا مقابلہ نہیں کر سک توجو سجنا دلان او درخت درخت فی الحال اج نہیں رہے آپ جدو مدینے شریف چندر پہنچے لوگ نے دسیا سرکار اتے شاعر آئے ان شیر آخ دنیا دا سینہ ٹھر گیا نے واہ واہ کی آپ نے فرمایا انہیں کیا کیا ہے انہیں آخیا ہے کہ حاضر ہے درخت اے دو درخت حاضر ہیں درخت یوں گنبد شاہے بالا کے سامنے کھڑے ہیں شیر کا مطلب کیا بنے گا یہ لگ کے لگتے نے جی نبی دے, دے سامنے مجنو ہاتھ بن کے کھڑے ہوتے اللہ حضرت نے سنے عشق بھی ایسی کئی بار عشق ادب دامن چھوٹ چمال ہے پورا ادب بھی آپ نے کیا فرمایا جس شاعر نے شیر آخیا ہے ان پڑ کے میرے کو لیا جلال چاگ دنیا حیران بھی احمد جلالج <سؤال> کیوں آ گیا شاعر آپ کے سامنے آیا آپ نے تو ت شیر ہے تھر کمبی جا رہا جا ہے آپ نے فرمایا پئی ہے حضور کی غلطی ہوئی ہے فرمایا تھی آئے مجنو کھڑے ہیں خیما لا کے سامنے تبی کے روزے نیلا نے خیم آخیا ہے وہ لا کھے وہ جس تھان سے میرے نبی نے پیشاب فرمایا ہے اوز زمین اوز زمین او زمین دی مٹی کروڑا لے لو اس مٹی دا مقابلہ نہیں کہ ناز دے نال مکے دیا گلیاں اندر ٹردی ہے اللہ اللہ بہادل اٹھانا ہے چرا ملتا ہے نا اسا قسم اٹھانے سماج سے اٹھایا یار ہرام ٹرتا ہے آپ نے فرمایا تینجرت کی میں ہوئی ہے تو کی میں آخر آئے کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے حضور ہور کی آخر نہ ہے آپ نے فرمایا پہلا مصر آتے ٹھیکے دوسرے نو بدلنا پھائے گا حضور کے سنے گا اندر تھر جائے گا آپ نے فرمایا او جھلیا حاضر ہیں درخت رکھ رکھ یو گم دے چاہے بالا کے سامنے ٹھیک ہے مجنو کھڑے ہیں خیمائے لالا کے سامنے حضور کی آخنائیں فرمایا آنکھ خود سی کھڑے ہیں ہر مولا کے سامنے آپ نے فرمایا رکھنا چاہیے ارشے والا کے سامنے درخت لگتے ہیں وہ آسمان دے فرشتے ہر شے دے سامنے ہاتھ کھڑ کے کھیلتے ہوئے تبجونی فرمائی نہیں درا دکھ بولو اللہ خیر آلہ حدرت آخر فکرے آلہ حدرت دیا چار گل تو آلہ انسان آلہ فکر بننا جندے کول فکر نہ ہو ڈگر فکر ہوئے اعلی تعالی آم سرکار ہے رہے ہیں جی اج تیرے میرے گھر چڑ گئے نوری نگاہ رکھنے والا ہائے ہا خدا دکھ کر ساڈے جنا پد بخت کون ہوئے گا وڈیر وہ ویخ سن پے جڑا زمانہ بن رہا حالات بن رہے امان اچھا یو نسارا دیا سازشا سا بھی انہوں نے کیا کیا سوچا تھی جدو سوچنے مولوی کے خلاف <سؤال> okay. ہی سوچنے انگری جدو بھی سوچتا ہے اسلام کی سوچتا جڑے اقل والے نے او آدیاں دشمنیا کی پرواہ نہیں او اور دشمن بڑے اردے نگار رکھنے والے ہوتے ایک اہم, اہم پیغام دینا چاہیے کہ آدھے نظام نو مضبوط ہے علامہ پال نے شیر بھی لکھے الامہ اقبال دس کہ شیطان جن اقوام متحدہ ہے بڑا لیڈر وہ چمچے کرچے چھوٹے چھوٹے شیطان رال کی ہے گل بڑی بڑی عجیب کی تھی آد ہے کہ میں اسلام دا نظام مکا چھڑیا ہے کافر <سؤال> شیطان ہر وقت نکان سوچنے والا دی فکر نہ ہوئی مرضی کرے نہیں آخرا قسم خدا دی کر مسلمان جہا ہوتا ہے ہے میں کچھ میرا ہے میں کوشش ضرور کر مخانہ ہے اور محمد مصطفی دا نظام شیطان کی گل کردہ ہے اگر مجھ کو خطر تو اس مت سے ہے مجھ کو خبر تو اس امت سے ہے کہ جھیل کی خاک کس ڈر میں ہے اب تک, تک شرارے آخر میں کسی شہر کا ڈر رہ گیا میں جا کوئی ڈر شیطان کی پیا ڈر کہڑی شاید ہے میں پوری محنت اسلام ختم ہے دل دباغ اسلام دا پیار کٹ کے سنا بتکاری کا پیارایا می ڈر نہیں مسلمان ایٹم بنا کے آدھا نظام غالب کر گے مینو فکیر تو ڈر لگتا ہے جیڑے ادی رات ادی رات کے دربارہ جا کے دھاگے بن دینا ملاقات ہو جائے شیطان آخر جڑے ادی رات کے رو کے عکا بھر کے آسمان ویچ کے آتے مولا وہ سانو پرا نظام دے تا مینو گل یاد آتی اے سلطان سلاحی اسلمان سوچ تیریاں میرے رگا بچوں کا نام ہے نور و دین زنگی علیہ ہی آپ نے اور ایوبی ہی رحمان نے حملہ کیا خیر گئی اپنے ذاتی علاقے بغاوت ہو گئی آپ نے فرمایا جاؤ محاصرہ اٹھا لے چک لو روپ پا دین زنگی نے فرمایا فرمایا اجور رو رہا میں کیلے تے حملہ کیا فتح کرن تو بغیر جا رہا ہوں کافران آخنا ہے کنڈ لگ گئی ایوبی میں آپ نے چیڑے چہرے تے تھاپڑی دے تھاپڑی دے کے فرمایا او ایوبی یاد رکھ لے کیا مت تک تینوں ہارن والا کوئی نہیں آخے گا جدوں جدوی سلامت اور کھا دے لانے ادو لوگانوں اپنے بیٹے یاد نہیں آن گے تیری جوانی تل زور یاد آئے آپ نے فرمایا جدو بھی مسلمانوں دسا کے فرمایا آدیا فی راوا نو نہیں پکارنا انہوں نے رو رو کے آخنا ایوبی تلوار لے کے چلو گا توجہ ایسا بولو نا سبحان اللہ اس حوالے دنا لی آخر دے گال سنا کے گا کوئی گل سمجھ لگا سی ذرا اچھی آواز بولو سبحان اللہ مسلمان توجہ لال کے کٹے آئے ذرا اچھی آواز میں جدو اگریز سمجھ بیٹھا ہے کہ ادار ایمان بگاڑنا اگر دل محکوم بھر جے اناس ضروری ہے کہ پیار دبی دکھایا جے پیار ربی کرنے عا عا نفرت بڑی کرنے تے انگریزا دیا کوٹھیاں ویکن واسطے سنگری ٹنگنے سڈے وڈیرے کڈے خیرت والے سن پیر سیال لجپ میں شکر ادا کرنا پوری زندگی کسی انگریز بادشاہ تاہ جن مولانا فضل حق خیر جنہ دی جتی ایک پاسے ہو پورا شورپ ایک پاس ہوگی مقابلہ پر جنہ نے کجرا دال پیار پانے ہو راتا نچدیاں نو ویک پتا حک والے اگریز نے جہاز کا فتو علم دین کلی دا فڑیا ہے فیا جزیران ڈو کالا پانی جیل قید کر چڑیا اولا علماء اسلام مسلمان اگریز انہوں کی سلوک کردار کالا پانی موترا مچھر خواتی بیان فرمندے جڑا بھی زخم ہوتا ہے ایک وارا ہویا ہے دوبارہ کھلیا چھپر تھلے سردیاں گرمیاں ایک چھپر ہے میرے وال اگریز وی کے تاڑیاں مارتے اور کمینے ہو گیا انگریز چھکا مارے تاڑیاں مارے اوہی انگریز تیرے میرے وڈیریاؤں تس ہس ہس کے تاڑیاں نے تیرے میرے اسلام کا شہر شاہ اگریز کنا زلم پہ کرتا ہے کند دیا بھرا ہوئی ٹوکریاں ڈواند گند دیا بھری ہوئی ٹوکریاں ڈوانا ہے حالت پتہ ہی نہیں وہ نبی خاطت نہیں لکھا لگتی تہار دی ترائے ترائے سو علماء، فندے بلد آئے، دلی دیا گلیاں نے لاشا کردیا نے وہ جس طریقے پانی اندر مچھلیاں تر مسلمان دیا لاشاں نے اے سلوک اگریز نے کیا انگریز جانا مسلمانا دے دل اندر بڑی گوڑی نفرت گوڑی نفرت گوڑی ن گوڑی نفرت میرے نہ ہوئی بندہ جا لا سازش نبی دا پیار کٹ دے سا پیار پا دے کہ اے مسلمان آدے نبی دی ہر ادا دے نال پیار کردا اے ساڈے نال نفرت کردا ہو اے کیوں نہ ہوے اے انج دی کاروائی کیتی جاوے اے اپنے نبی, نبی دی سنت نوں نفرت نال ویکھے اپنے نبی دے لباس نوں نفرت نال ویکھے قرآن جڑنا گوارا نہ کرے اور اپنی اولاد انگریز بنا کے پیار اسماعیل اسمایل نے بھی نفرت کھڑے سر سید آمد خان اٹھا علی گڑھ کالج والا منصوبہ دشمن تھوڑے رہ میں رو پیٹ دیا ہاتھ بان کے آنا و سمجھ لے نقش حیات کتاب اون دے وچ لکھا ہے لاج میں کالے اگریزی تالیاں اب بچے جانتے او دینان لاڈ آخد ساڈے وڈیرے اپنے دشمن نال بدلا کفیم کے لا چڑے نشے تلا چڑے سن آخ اسا اپنا نظام ایج د گے ایج دیا پڑھائیاں دیا گے ایج کی دیاں دے کہ ان دلوں جذبے بھی کٹ رہ گے ان دے ہسلے بھی مکا دیاں گے او حوصلے کے کشتیاں ساڑ کے مسلمان پھر بھی ادانا پڑھ کے آخر سی اصا پشا گئی جانا اصا بھی اے ہی جانا ہسلے نبیدا دار سوائے کڑیاں تور خیال نہ ہو سوائے سرخی پاؤڈر تور خیال نہ ہوتے منصوبہ تعلیمی دے پڑھائی ہو ہوو چار لفظ رہ سبق نہ ہو جیبی دا سبق نہ ہو جہم تو قربانی دا سبق نہ ہو چند سبق ہوئے کہ آلہ مال کو دولت پر اسلام آخدائے اسلام کی پڑھائی آخری بندہ نہیں بندا محمد میں کل بھی شیر پڑے نے اج بھی پر چھڑنا وا ہاں ذرا بولو نا اللہ پڑھائی کچھ دی ہوں میں تعلیم کے ٹھیکے دار نے ارے تعلیم کا مانا کیا جانے شاعر آخر ہے وہ علم کے جڑے نئے ٹھیکار بن گئے کی پتا ہوسلان کا بچہ اگریز کے در چا کے ٹٹو بنایا جائے وہ اسلام دی تعلیم بھی آخری شاہی اسلام کا شیر بنایا جائے تعلیم کے ٹھیک دار نے تعلیم کا مانا کیا جانے جو خود ہی حیوان بنے بیٹھے ہیں انسان بنانا کیا جانے کیا جانے توجہ نہیں فرمائی دے دا بولو نا سبحان اللہ جنا د کردار ڈنگر ہوسیا ہو کچہری تر جا جو ہوئے لے. مان مان آئے گا. پر سجنا دنیا جانتی ہے لوگ جو خود ہی حیوان بنے بیٹھے ہیں انسان بنانا کیا جانے تعلیم ہی بناتی ہے مرد, مرد, مرد, مرد تعلیم ہی بناتی ہے مرد مر مر ٹیپو جیسے جو خود, خود ہی زنانہ خسلت ہو وہ مرد بنانا کیا جانے ہاں سجنا ادھر شاعر کی اس ہے جو خود ہی زنانا خسلت جو خود ہی زنانا کسلت ہو جنا کے اندر مردہ کردار نہ ہو خود ہی خسرے ہوں جنہوں علامہ اقبال نے فرمایا علامہ اقبال نے فرمایا شیخ بھی تو پرتے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے کل بعد میں آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے میں آخی دے دے، دے، دے، دے، دے، دے، گربان تو پھڑے کل تکریر کردیا پردے کی گل کیوں کی پردے کی گل کیڑیاں گالج بہ گیا ساڑی پوڑی کی شیخ صاحب نے فرمایا میں پردے کی گل نہیں کرتا پردہ مردہ تن مرد رہے ہی نہیں جن کھسرے گئے پردہ بھی تو... جو خود ہی بنانا خسلت ہو وہ مرد بنانا کیا جانے ج نے ڈی پی اندر پنجاب کالج پنجاب یونیورسٹی پڑنا خسریا کو مرد کت بن سکتے ہیں اگر مرد بنتے نے مہرے علی وچوں چنتے ہیں یا میاں شوری آخنے ہاں بندہ کر کے دکھاو جہا پروفیسر نے کیتا کیا کوئی ایک بادشاہ کھڑ کے دکھاو کوئی مجاہد کر کے دکھاؤ محمد ابن خاصم ویار کیا ہوئی تیار کیتا پیار کوئی, کے یوسف کیتا کوئی بی, بی بی کر کے دکھاوی بیوی بی جنابے والا سیدا فاطمہ لالے والے خان والے تن والے, تن والے، جیدو پروفیسر نے تیار کیے اگر امرد واہ بنتا ہے وہ بھی قرآن کی تعلیم جناب والا محمد بنتا ہے وہ بھی قرآن وال بنتا ہے اگر کادی ابو یوسم وغیر بنتا ہے او بھی بی بنتا ہے وہ بیوی بنتی ہے اللہ uh و جو خود ہی زنانا خصلت ہوں مرد بنانا کیا جانے خدا جی پانی کا دربار ہے اس مرد نے نگاہ کی کوئی مرد اسماعیل بخاری بنے کوئی محرو فقیر فکیری میدان کے قدم رکھ ہیں دا پیر پٹن والا کوئی نہیں ہوتا شاعر اگے بولیا سکول آئے... کے باہر کالج کے باہر دیکھتے ہیں حیا ہی لوگ سکول تو باہر کالج تو باہر ہاتھ بننے نے ناراض نہ ہوا سونے جی تین یقین لاہور نہیں قصور دے کالج ٹر کسور تینوں پتہ لگ جائے گا لاہور نہیں قصور دے کالج ٹر جا تیرا دل منے گا قصور مالویا کا نہیں قصور کسور پروفیسر مولوی نے جن نچان والے ہونگے تو اسلام نہ ہی کوئی نہیں ہاں مسلمان جڑا شیر کافلا پانا پارا سی ان کافرا دتو کسے مولوی نے بنایا وہ پروفیسر بنایا ہے کالج کے باہر دیکھتے ہیں ہیا سے آری پیرو نے کھانا یہ عالم ہے اندروں نے کھانا کیا جانے پارے حال بنیا پتا نہیں اندر کی حال ہوئے گا جدو جگ کے گند پھیلیا ہو چار سال کی تھی نہ میں تران ہونا ایڈے وڈے وڈے واقعات کلیج جی دماغ, دماغ, دماغ سجنا اسم خدا وہ جڑا مسلمان آتا ہے وہ ہر نقصان برداشت کے کر لمان کے خیرت کا نقصان برداشت نہیں د پڑھ کے آئیے میں ہاتھ بن کے آنا وا ہودار بھی گل گلیاں ہی کرنے ہونے کیونکہ بعد جگہ پر چلو کار سے لے جانے پڑھ کے آ پڑھن کپڑے وے ان میک اپ وے ان نخرے وے کیا نانی کا دا کیا دادی کا دا یہ اور کسے نہیں سنانیاں اللہ دی عزت کی قسم اے, اے فقیر چشتی دا کا چیرا پہ گیا ہے نگاہ پی گئی ہے جدو فقیر چشتی ہے وہ جدو دیا کا نانی کا سی دیا کا سب خدا بھی مسلمان پیسہ نہیں چاہتا اگر یقین نہ آتا کپڑے پا لو اوے منہ نقاب کر کے ایک بار بس کے بچوں چکر لا کے واپس آ ج اگر چھاڑی نہ میں گا او مسلمان تو کلمہ اگریز کا نہیں پڑھیا تو کلمہ محمد مست پڑھا تیرا پیر اگریز نہیں ہے پیر خیر کا شہر شاہ او جڑا نہیں فرما خیر فرمایا تہن خیرت نہیں آلات نہیں تھیاں بازارہ نو جانا نے خیر ویسدیاں نے فرمایا ملان خیر وہ جیتے خیر ہو شریف عبادت کرتا ہوئے اگر بے غیرت علی دی مہر ملائے گا علی ویت کی موہر وہ سینے دل آئے وہ درخ آخری بول بولا گل بادر بولو سبحان اللہ اللہ جدو سر سیا منخان تعلیم منصوبہ تہری کوئی تندیاں نے فرکا باری گل بھی نہیں کرنی تہری کوئی تندیاں نے کہ انگریزا کی تہذیب مکانی ہے کٹا لہذا دیا شعمال نہ کرونا دیا مصنوعات استعمال نہ کرو یہ جنو گل اٹھائیے ادو آلہ حضرت نے قلم اٹھایا بول سنوں تے گال مکے فکرِ آلہ حضرت سامنے آوے آپ نے فرمایا اے گالتے بڑی چنگیے کیڑی انگریز دیت تحضیب مک جاوے پر فرمایا یاد رکھ لو انگریز دیت تحضیب ایدرو اسلام دی تحضیب جری ختم ہو گئی قدر نہیں رہ گئی آپ نے فرمایا سر سید احمد خان نے آج جا کالج بنایا اون دی آگ نال ساڑیا فرمایا جن دیر تک سر سیے لائی ہوئی آگ اگاو گے امی دیر تک اگریز کی تحلیب نہیں جائے گی اسلام کی تحریب نہیں آئے گی لگائی ہوئی آگ کیڑی ہے دی دی فرمایا انتے ہوئے اگریزی سکول نے فرمایا جن دیر تک وہ رہے محمد کی تحریب نہیں آئے گی محمد کی تحریر ادارے بند ہوے چمکن گے جنا دے اندر ٹمنکل ٹوکل لٹل سٹار نہیں ہوئے گا اللہ و قال الرسول سدا نما توجہ بہ نتیجہ ایتھے نکلا نے فرمایا جے اسلام چاندیو تیروں نک اسلام دی تے پتران دی زبان وچوں گانے نہیں جے جی تو اٹھو تو آڈی اک بعد چ کھلے تے نوجوان پتر اٹھ کے تے پہلا قران دی تلاوتہ کردا ہوے اے نہیں کہ تو اٹھ اٹھ کے بار بار, بار ویکھے منڈے دا کمرہ ہے وجہ ہے جاگدہ پیا بلب ہے پیا روشن دان چکے سیدہ فاطمہ یاد دل آد یاد تازہ کرے فرمایا وہ جیری اگ نے ہر شہ ساڑیے لائیے مسلمانوں گیا جن دیر تک اگریز تعلیم ہے کردار انگریز دیوانے انگریزے آشق انگریز, انگریز جس وقت دیوانے مستفا دے آشق مصطفیٰ دے وہ جان نثار مصطفیٰ دے ادھر ہی ہونگے وجد و تعلیم انگریز دی محمد مستفی ہوگی زندہ صحبت باقی اللہ تعالیٰ سانونہ دی فکر بھی تازہ رکھنے دی تفریق نصیب فرماوے امیہ سالہ سالے سے تراؤنا دے ذکرنو بھی تازہ رکھنے دی تفریق نصیب فرماوے اگر کسے بندے دے زین اچھ کوئی گال لووے کہ میں گال فلان غلط کیتی ہے وہ بندہ ہونے اٹھ کے سوال کار سکتا ہے فقیر جواب دے رواز دے پھٹھے ای گر کہ غیرت مند بندہ غیرت ویسے میں دیکھ دیکھ گل جیرت بھی ہوئی ہے وہ باوے کمیاں پتا سینے چرور جنڈ میرا دل ہے کوئی سوال ہے کوئی ہے تو کار کر سکتی بادشاہ نہ منہ جی سڈے بادشاہ نے کسور ہو پر لری گورے ملک گل نہیں کی تاری ماشاء اللہ لنگر دیر تک باہر نہیں جان دینا جن دیر تک لگر نہیں دیا گیا میں چاہنا وا بھی آخر درپیر باؤ شیر پڑ دیں گل مکا دیا سدا پیر باؤ فرما فرا ہے سیل سو نیا او, او پیارا تھر میرا یڑ میرا بلاوڑے جتے مچھرا بنا دردے ہوں پیر جلاد محبوب خبر لو چھٹ کر کے پھول پیر جنادے اور, اور پتے لگ دے کر کے میںا بندے نال سامنے بہ کے گل کی جاندھی پہچاند یا احتیاط کرنی چاہیے یار جسوت باقی وآخر دعوی جان تمام اضرات ایک دفعہ در اللہ نے اہتمام کیا محنت کرنا قبول منظور فرما جمی آل مصلاۃ تسلیم پیش کرنے کا قبول منظور فرما یا مصلاۃ تسلیم نبی علیہ صلاح السلام کو اہل بیت عظیم افراد نے ثواب کرنے قبول و منظور فرما. فرما یا, مولا فرما. یا مولا جتنے بھی مومنین مومنات و و مسلمات والی و و جتنے بھی دنیا فانی ترخصت ہو گئے مولا سارا دروہ نے ثاب کرنے کا منظور فرما خصوص بال خصوص مولا کریم سونے سانس مستفیز کریم سونے سادی اکا مرکز نگاہ رات کا مرکز حبیب خدا من مولا اسلام پکی اور کامل محمد نصیف فرما مولا سڈ دلان دماغی نوڈا جو ہو چکا درست فرما مولا کریم سونے لوگ نو حق اور توفیق نصیف فرما نو سی بات عمل <سؤال> کرنے فرما خیر تا ایمان بچانے کرنے فرما مولا کریم سونے کفر دن کالا اور اسلام کا بول بالا فرما یا مولا کفر نظام برباد تباہ کرم نظام کا بول بالا فرما یا مولا کریم اسلام دی تعلیم کی عزمت قوم نے دل دماغ پیدا فرما بیبیاں پردے حجاب والی زندگی نصیب فرما مردہ نوجوان ابن نو خاص کا کردار و پاکیاں نصیب فرما اے رب جہاں کائنات کے خالق قوم کا دامن دین سے بھار دے بچوں کو عطا ہو علی اسور کا تبسم اور بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو عطا ہو بلائے او محمد اور ہر اک نوجواں کو علی اکبر کا جگر دے علی اکبر کا جگر دے علی اکبر کا جگر دے وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلق محمد